الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده الذين استفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلص عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ربنا اللهم مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط کا ن تتا تختین من عباد نا سال شائنی فخانتاحم فل شکیل خلنخلی مسلزی منمرا تز کاند کبئی تن ج من فیراؤ نملی و من القوم غالمی مِنَ الْقَانِتِينَ صدق اللہ الیم رب شہلی سدری و یسلی امری وحلتانی اللہ مربنا ربنا نا رشدنا وعزنا من شرور ان اللہ وارنا الباطل باطلا با فلا با فلم رب نچتے سور تحریم پر ہماری یہ آخری نشست ہے اور جو بقیہ چار آیات ہیں ان کا مطالعہ ہمیں اس نشست میں مکمل کرنا ہے ان میں سے جو پہلی آیت ہے بظاہر اس کا کوئی ربط اس صورت کے مضامین سے نہیں ہے پوری صورت کچھ خاندانی نظام آئلی نظام اہل و عیال سے متعلق احکام ہدایات ان پر مشتمل ہیں. یہاں پر کفار اور منافقین کے ضمن میں جو ہدایت آ رہی ہے بظاہر یہ لفظ بظاہر جو ہے اس کو بار بار نوٹ کر لیجیے بظاہر انمل جوڑ سی بات ہے کوئی ربط نہیں لیکن بباتن ربط ہے ربط محکم اسی بے ربطی تقریر میں ہے ربط محکم ہے وہ رب کیا ہے ترجمہ یہ ہے سائے مبارکہ کا یا یوحن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہدل الکفار والمنافقین جہاد کیجئے ان کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی وہ لز ان پر سختی کی یہ وہی لفظ آ گیا ہے ملائکت ال شداد جہنم پر فرشتے وہ معبور ہوں گے جو بڑے سخت دل ہوں گے تندخو ہوں گے بہت سخت مزاج درست مزاج تو فرمایا ان پر سختی کیجیے مغلوس آ گئی ہے وہ ما جہنم اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی وہ بے اسل اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیا مبارک آبین ہی انہیں الفاظ میں سورہ توبہ میں آئی ہے آیت نمبر تہتر ایک شوشے کا فرق نہیں یہ میں نے ابتدائی تعارفی کلمات میں بھی ارض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو اس طرح کے جوڑے آئے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس مضمون کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے یہ بات کہ بین ہی انہی الفاظ میں اس آیت مبارکہ کو قرآن میں ریپیٹ کیا گیا تو یہ ان چند آیات میں سے ہے کہ جو بین ہی انہی الفاظ میں قرآن حکیم میں ریپیٹ ہوئی اس کا جو ربط ہے اس صورائے مبارکہ کے مضامین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ نرمی شفقت رافت رحمت مغفرت آف درگزر یہ تمام اوسافی محمودہ ہیں پسندیدہ باتیں لیکن ان سب کی بھی ایک حد ہے حد اعتدال سے تجاوز کر جائیں تو اس میں خرابی کے پہلو پیدا ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے اس میں رافت اور رحمت کا غلبہ تھا آپ کو روف الرحیم کہا گیا ہے رحمت للعالمین بنا کے آپ بھیجے گئے ہیں نوع انسانی کے لیے شفقت آپ میں ہے اور شفقت اور نرمی اتنی ہے کہ کچھ وہ لوگ بھی اس سے غلط فائدہ اٹھا جاتے تھے جو نرمی کے مستحق نہیں تھے ظاہر بات ہے کہ جس انسان میں اس کی جو طبیعت ثانیہ جو شے بن گئی ہو نرمی اس کے مزاج کا ایک جزو لازم بن گئی ہو تو اس سے کسی وقت کوئی شخص جو ہے وہ غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے تو نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کی صرافت و رحمت سے اور شفقت سے اور معاف کرنے اور درگزر کرنے کی جو آپ کی عادت ثانیہ تھی اس سے یہ منافقین فائدہ اٹھا رہے تھے ان کی جرتیں بڑھ رہی تھیں ان کی جسارتوں میں اضافہ ہو رہا تھا ڈٹائی بڑھ رہی تھی حضور جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جائیے جو آپ نے کہا ہے صحیح جائیے یہاں تک ان کی جسارتیں پھر بڑھی ہیں کہ انہوں نے کہنا شروع کیا ہے ہوا ازن اب میں اس کا کیا ترجمہ کروں یہ نرے کان ہی کان ہیں مراد کیا ہے ان میں فہم نہیں ہے سمجھتے نہیں ہیں دیکھیے ہم نے کس طرح ان کو دھوکہ دے لیا زیادہ سخیر الفاظ میری زبان پر آ رہا ہے میں بمشکل روک رہا ہوں وہ نہ معلوم کیا کچھ کہتے ہوں گے گستاخی میں ہم نے انہیں کیا بنا لیا ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کر لیا انہیں سمجھ ہی نہیں ہے فہمی نہیں ہے وہ ازون کان ہی کان ہے یہاں دماغ میں کوئی جو صلاحیت ہے بات کو سمجھنے کی وہ تو ہے ہی نہیں یہ کس لیے ہو رہا ہے کہ آپ ان پر نرمی فرما رہے ہیں یہی آپ کی رافت و رحمت جو ہے ایک حد اعتدال سے بڑھی تھی غزب بدر کے بعد قزم بدر کے بعد جو اسیران بدر تھے ان کا معاملہ جب پیش ہوا ہے تو وہی آپ کی طبیعت کی درمی اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اس اعتبار سے آپ کا اکثر کامل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزاج میں بھی یہی ارحم امتی بے امتی ابو بکر و اشد و حمفی امر اللہ عمر یہ ایک فوری تقابل ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے مزاجوں کے مابین رضی اللہ تعالیٰ ان کہ حضرت ابو بکر کے مزاج میں بھی وہی نرمی وہی رقت وہی رافت وہی رحمت لیکن حضرت عمر کے مزاج میں اس کے برق سختی تھی لیکن سختی فی امر اللہ اللہ کے معاملے میں شریعت کے دین کے معاملے میں بہت سخت ہے تو اس چیز کو یہاں پہ جو ہے اس آیہ مبارکہ کو یہاں لے آیا گیا اس لیے کہ سارا مضمون چلا آ رہا ہے کہ آپ کی نرمی آپ کی شفقت آپ کی اس طرح کی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو آپ کا یہ سلوک ہے اس سے یہ کچھ حد اعتدال سے معاملہ بڑھ رہا ہے لہذا اس کو ایک حد کے اندر رکھیے اسی کے ساتھ متعلق ہو گیا اسی دور کے اندر پروئی گئی یہ آیت بھی کہ جس طرح اہل خانہ کے لیے یہ معاملہ ہو رہا ہے اسی طرح کچھ لوگ اس معاشرے کے اندر جو ہے اس سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں نبی آپ نرمی نہ کیجیے آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہیں لیکن جاہد ال والمنافقین منافقین علیہم ان کافروں کے ساتھ اور ان اہل نفاق کے ساتھ منافقوں کے ساتھ وہ جہاد کیجئے اور سختی کیجئے ان کا گرفت کیجیے سرزمش کیجئے ان کا محاسبہ کیجئے ان کا احتساب کیجئے اف اللہ ان کا اللہ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے انہیں کیوں ان کو معاف کیا ہے اور کیوں اجازت دی ہے کیوں ان کا عذر قبول کیا ہے جب غزب تبوک کے لیے حکم تھا کہ نکلو اللہ کی راضم اور ان میں سے ایک, ایک نے آپ کا جھوٹے بہانے بنائے حضور میری تو یہ مجبوری ہے مجھے یہ عذر ہے فراہم ٹھیک ہے جاؤ عذر قبول ہے اف اللہ ہوں کیوں آپ نے زند دیا کیوں اجازت دی اگر آپ اجازت نہ دیتے جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا ان کے نفاق کا پردہ تو چاک ہو جاتا جا نا لیکن آپ نے ان کو اجازت دے دی ان کا عذر قبول کر لیا ان کے نفاق, نفاق کا پردہ پڑا رہ گئے تو یہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے یا یوہن نبی جاہد القفار اول منافقین مغلوس والے سختی کیجیے وہ ماباہل جہنم وہ بیس المسید اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے البتہ ایک بات نوٹ کر اس شاید کا یہ ایک اہم مضمون ہے اگرچہ اس سورہ مبارکہ کے مضمون کے اعتبار سے تو جو بات تھی وہ واضح ہو چکی لیکن ضمنی مضمون ہے ایک یہ ان مقامات میں سے قرآن مجید کے جہاں جہاد کا مفہوم معین ہو جاتا ہے کہ قتال نہیں ہے اس لیے کہ منافقین کے ساتھ آپ نے پوری زندگی میں کوئی جنگ نہیں کی جبکہ جاہد فیلے امر ہے اور امرجود اگر جہاد کے مانی جو ہیں لازمن قتال ہوتے تو حضور کی حیات طیبہ میں سیرت متحرہ میں کوئی نہ کوئی واقعہ ملنا چاہیے تھا کہ آپ منافقین کے خلاف وار ڈکلیئر کرتے لیکن جیسا کہ معلوم ہے سیرت متحرہ اس تذکرے سے خالی ہے جہاد جو ہے وہ کشمکش کشاکش کسی پر سختی کرنا کسی پر دباؤ ڈالنا جد و جہد کرنا ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کا باب کرنا ان کا مقابلہ کرنا یہ تمام چیزیں تو شامل ہو جائیں گی لیکن جسے جا کہا جائے گا جہاد بھی قتال یہ قتال جو ہے یہ کافروں کے ساتھ تو ہوا ہے غذبۂ بدر سے شروع ہوا اور جاری رہا آپ کی حیات طیبہ کے دوران لیکن یہ ہے کہ کسی بھی مرحلے پر پوری حیاتیں دنیاوی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں منافقین کے ساتھ کسی جنگ کا موقع نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ یہاں جہاد کا مفہوم معین ہے غیر قتال یہاں پر اس کے سوا اس میں وہ مفہوم قتال کا شامل نہیں کیا جا سکتا یہاں یوہن نبی و جاہد القفار اول منافقین جہنم و بیسل مسیح اب بقیہ تین آیات میں ایک مضمون آ رہا ہے تو اس مضمون کو پہلے سمجھ لیجئے آئلی زندگی کے ضمن میں اور خواتین کے بارے میں ایک مغالطہ یہ رہتا ہے کہ ویسے تو یہ کہ جہاں کا خاندانی نظام ہے اس میں وہ اپنے شوہروں کے تابے ہیں لیکن کیا دینی اعتبار سے بھی وہ شوہروں کی تابے ہیں خواتین کو امیماً یہ مغالتا ہو جاتا ہے کہ بس ہمارے شوہر ہیں اگر وہ نیکیاں کر رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ایسار اور قربانی کے روش اختیار کر رہے ہیں تو بس اس سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم بھی بہرحال ان کے گھروں میں آباد ہیں تو ہمارے لیے کوئی علیحدہ سے مصولیت نہیں ہے ہماری کوئی گویا کہ آزاد ایک شخصیت نہیں یہ مقام یہ واضح کر رہا ہے کہ عورت کی اپنی ایک شخصیت ہے اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے اس کا اپنا ایک تشخص ہے جہاں تک دین کا معاملہ ہے اس کے لیے وہ بھی اسی طرح مکلف ہے جیسے کہ مرد نیکیوں کا معاملہ ہے تو اس کے لیے اس کی اپنی نیکیاں ہے جیسے کہ فرمایا لل جال نصیب مما کسب و لنسائے نسیب ممک قسم ظاہر بات ہے کہ جو بھی نیکی کمائی ہوگی مردوں نے انہیں اسی میں سے حصہ ملے گا اس سے از خود عورتوں کو حصہ نہیں پہنچ جائے گا اور جو نیکیاں کمائی ہوگی عورتوں نے اس ہوا انہی کے حق میں ان کا اندراج ہوگا اس سے کوئی خود بخود ان کے شوہروں کے لیے کے حق میں اندراج نہیں ہوتا رہے گا تو اس اعتبار سے یعنی عورت کی یہ شخصیت کا انڈیپینڈنٹ ہونا دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ایک مکمل انسان ہے مکمل ہیومن بینگ ہے اس اعتبار سے شرف انسانیت میں برابر کی ساجی ہے وہی شرف انسانیت جو ہے کہ جو مردوں کو حاصل ہے اس شرف انسانیت میں عورتیں بھی برابر کی شامل ہیں اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے صرف ایک چیز ہے کہ جس میں کمی رکھی گئی ہے نبوت کا منصب انہیں نہیں دیا گیا اس لیے کہ وہ بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی مصولیت ہے یا یوہر نبی و بلغ معاضرہ لے کر میں ربلک یا یوہر رسول و بلغ معوضہ لے کر میں ربل وفاق و با بلغ ہر طرح کی مخالفت کے باوجود ہر طرح کے استحضاء کے باوجود جو بھی ریزسٹنس ہے اس سب کو برداشت کرتے ہوئے فریضہ نبوت کو اور فریضہ رسالت کو ادا کرنا ہے آسان کام نہیں ہے صرف کی ذمہ داری سے تو انہیں بچایا گیا باقی یہ کہ صدیقیت کا مقام ہے تو صدیق اکبر اگر ابو بکر ہیں تو صدیقت القبرا جو ہیں حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما برابر کا مقام بڑا مشکل ہے یہ کہنا کم سے کم میں تو فیصلہ نہیں کر سکا کس کا مقام بلندر ہے مردوں میں جو مقام حضرت ابو بکر کا ہے خواتین میں وہی مقام حضرت خدیجہ کا ہے اس اعتبار سے روحانیت کے معاملات ہوں نیکی کے معاملات ہوں خیر کے معاملات ہوں اچھائی کمانے کا معاملہ ہو تو عورت کا اپنا ایک آزاد اور مستقل وجود ہے اس کی اپنی ایک شخصیت ہے اس اعتبار سے اگر آج کے زمانے میں جو فلسفہ ہوتا ہے مساوات مرد و زن اس میدان میں ہم قائل ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں اس اعتبار سے نیکیوں میں خیر میں بھلائی میں عبادت گزاری میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایسار میں قربانی میں روحانی منزلیں طے کرنے میں ان تمام کے اندر برابر مواقع موجود ہیں اور برابر امکانات موجود ہیں عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے اسی طریقے سے کوئی عورت چاہے وہ نبی کے گھر میں ہو اگر اس کا اپنا معاملہ درست نہیں ہے عمل کے اعتبار سے تو نبی کا بیوی بی ہونا اس کے حق میں مفید نہیں ہے نبی کا رشتہ دار ہونا تو بہت بات کی بات ہے نبی کی بیوی بی ہونا بھی اس کے لیے مفید نہیں ہے یہ حیدر ہے حقیقت مضمون کے جو یہاں چار خواتین کے حوالے سے دو ایک کیٹیگری کی ہے اور بقیہ دو ایک ایک کیٹیگری کی تین کیٹیگریز یہاں آئی ہیں ایک ان کا معاملہ ہے کہ جو جلیل القدر رسولوں کے گھروں میں تھیں آباد تھیں گھروں میں ان کی ازواج کی حیثیت سے بیویوں کی حیثیت کیونکہ وہ کفر پر قائم رہی شرک پر قائم رہی اپنی کافر قوم کے ساتھ انہوں نے روابط رکھے اپنے شوہر جو اللہ کے رسول تھے ان کے راز ان تک پہنچائے راز افشا کیے لہذا ان کا معاملہ جو ہے سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ ہوا پھر بالکل اس کا کنٹراسٹ اس کے بالکل بالمقابل اس کی ضد فرعون جیسا سرکش اور اس کے گھر میں حضرت آسیہ سلام ال نہایت نیک عابد زاہد خاتون اور اگلا وہ،, وہ بنی اسرائیل میں سے تھی کیونکہ بنی اسرائیل محکوم قوم تھی وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ حاکم قوم جو ہے ان کی عورتوں میں سے جو پسند آیا اس کو گھر میں ڈال لیا اس اعتبار سے وہ فرعون کے محل میں لیکن یہی ہے جن کو ذریعہ بنایا ہے اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کو بچانے کا اور ان کے ان کی پرورش کا قورتعین لی وال فراون کو ان سے محبت تھی اس اعتبار سے جب سفارش کی ہے اس بچے کو قتل نہ کرو یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو وہ سفارش کام کر گئی دل پسی لیا فرعون کا ورنہ وہ تو قتل کرنے کے دل ہو چکا تھا تو یہ اللہ نے ذریعہ بنایا وہ حضرت آسیہ ان کا کردار کیا تھا محل کیسے انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا مجبور تو تھی ہے تو اس شوہر کے گھر میں آباد لیکن یہ ہے کہ ان کی جو کیفیت ہے قلبی روحانی نفسیاتی وہ کیا ہے تیسری مثال دی گئی ہے حضرت مریم کی سلام ال کہ خود بھی نہایت نیک سرشت اور انہیں اللہ نے ماحول بھی اتنا عبدہ دیا کہ نور ال یہ تین مثالیں تو اس مقام پر واضح ہو جائیں گی ایک چوتھا خلا ہے جو رہ جائے گا اس کا میں بعد میں تذکرہ کروں گا اب آئیے کہ ان آیات کا ہم لس بلس مطالعہ کر لیں دورہ اللہ مسل لذین کفر امراۃ نوہ امراۃ لوت اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اہل کفر کے لیے نوح اور نود کی بیویوں کی دورہ اللہ مسل کفرو اب یہاں لزین کفروں میں تو مرد اور عورتیں سب کے سب گویا کے شامل ہیں لیکن یہاں پہ اصل جو ہے روح سکن وہ خواتین کی طرف ہے چونکہ یہ آئلی زندگی سے متعلق ہدایات پر مشتمل ہے سورہ تحریم اور ابتداء سے انتہا تک در حقیقت مرکزی مضمون وہی ہے سوائے اس ایک آیت کے کہ وہ بھی جڑی ہوئی ہے اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ اگرچہ اس کا تعلق آئلی نظام سے نہیں لیکن نرمی یا یوہن نبی جاہد القفار امل منافقین اور نرمی جو ہے وہ ایک حد کے اندر رہنی چاہیے استضائی میں اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اہل کفر کے لیے نوح اور لوت کی بیویوں کی الحم سلاۃ وسلام کانتا من عبادنا صالحین <سلام> وہ دونوں تھیں ماتحت ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے <سلام> میں نے یہاں جان بوجھ کر ماتحت کا لفظ استعمال کیا ہے اس کو نوٹ کیجئے وہ <سلام> جو میں سب سے پہلے بیان کر چکا ہوں سورت تحریم کے درس کے شروع میں جو تعارفی اس کے مضامین تھے اسلام کا جو نظام ہے آئلی نظام اس میں مرد کی قوامیت ارجال ار و قوامون علی النساء بیویوں کے لیے لفظ یہاں بھی آیا تحتہ وہ ماتحت ہے گھر کے نظام میں اگرچہ اپنی اخلاقی دینی روحانی اعتبار سے وہ بالکل آزاد شخصیتوں کی حامل ہیں ان کی بالکل انڈیپینڈنٹ پرسنالٹیز ہیں لیکن آئلی نظام میں آ کر اب وہ برابر نہیں ہیں وہ ماتحت ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا نہ وہ دونوں ماتحت تھی ہمارے دو بندوں کے علیہم سلاۃ وسلام من عبادنا نہ ہمارے دو نہایت ایک بندے یا نوٹ کر لیجئے کہ منعم علیہم گروہ جو ہے جس کے چار طبقات ہیں ان میں سب سے بنیادی طبقہ صالحین کا ہے علاق امال نظین اللہ علیہم من النبیین نہ و و شہدائے و صالحین تو انبیاء ٹاپ پر ہے پھر صدیقین ہیں پھر شہداء پھر صالحین اب ظاہر بات ہے کہ جو عام ہے پہلی منزل ہو یا کہ اس میں تو وہ سب کے سب شامل ہیں تو ہمارے دو نہایت نیک بندوں میں سے جو یہ رسول تھے حضرت نوح اور حضرت نوت علیہ السلام ان کے گھروں میں آباد ہونا کتنی بڑی سعادت کتنا بڑا جو یہ نیکی کے لیے مواقع تھے جو اللہ نے ان کے لیے فراہم کیے فخانتا ہوما تو ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی اس لفظ کو بعض لوگوں نے کہ جو ازواج متحرات سے دشمنی ہی رکھتے ہیں میں ان کا تذکرہ اس سے پہلے کر چکا ہوں اس صور مبارکہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے انہوں نے اس کو بنیاد بنایا ہے اپنے خوب سے باطن کو ظاہر کرنے کے لیے اور انہوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ وہ بدکار تھی زانیہ تھی معاض اللہ حالانکہ خود یہ صورت جو ہے القرآن و بازا بالکل واضح کر رہی ہے اس سورت کے شروع میں تذکرہ ہے کہ حضور کی ایک زوجہ محترمہ نے حضور کے راز کو فاش کر دیا تھا اس کا تذکرہ موجود ہے یہاں پر وہی خیانت مراد ہے اس لیے کہ وہ آئے مبارکہ سورہ نساء کی جو ہم نے ابتدا میں جس کا خاصا توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا تھا یار نجال و قوام عالم نسا بے مافم اللہ باد مالا بادل ہاتھ و لل نیک بیویوں کی جو جو دو, دو اوساف جو ان کی دو صفتیں بیان ہوئی ہیں ان میں صفت اول ہے قانتات فرما برداری کرنے والی ہیں اپنے شوہروں کی اور ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں یہ رازداری جو ہے یہ در حقیقت بیوی کا ایک بہت بڑا فرض ہے کہ شوہر کے تمام راز ظاہر بات اس کے علم میں اس کے راز کو راز رکھنا یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے بیوی کی حیثیت سے اگر راز افشا ہو جائے گا تو یہ خیانت ہے فخانتا ان دونوں نے خیانت کی اچھا یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنے کفر پر قائم رہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کے گھر میں رہنے کے لیے لفاف کا لبادہ اڑھ لیا ہو یہ خیانت کی ہو لیکن یہ کہ معلوم ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ان کے گھر میں آنے جانے والوں کی خبر اپنی قوم کو دے دیتی تھی جنا دو جو فرشتے آئے تھے ان کے گھر میں نوجوان لڑکوں کی شکل میں ان کی خبر بیوی نے پہنچائی تھی کہ تمہارے لیے بہترین شکار آج آ جا گیا ہے بطور مہمان لوت کے گھر میں ہمارے گھر میں آیا ہے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ ان پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے ماد چند لوگ وہ سب کے سب اس معاشرے کے نچلے طبقات میں سے اراض لنا آبادی ر یہ الفاظ آئے ہیں یہ تو ہمارے نزیل ہیں گھٹیا لوگ ہیں ہمارے غلام ہیں کمی کاری ہے یہ تمہارے گرد جمع ہو گئے نو سلام علیہ وہ ان کے بارے میں ان کا کہنا تھا انہیں ہٹاؤ یہاں سے تب ہم کہیں تمہارے پاس آ کر بیٹھ سکتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ ان کے دباؤ میں تھے اگر کوئی اللہ کا بندہ ایمان لے آیا ہے اور اس کے آقا کو فوراً خبر پہنچا دی جائے تمہارا غلام ایمان لے آیا ہے تو اس پر جو قیامت ٹوٹتی ہوگی اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں جو کچھ حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا تھا حضور کے دور میں جو کچھ حضرت خبابل ارد کے ساتھ ہو رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے دور میں تو وہی کچھ قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی ان لوگوں پر کہ جو ان کے ماتحت لوگ تھے ان کے غلام تھے ان کے کمی کاری تھے ان کے ملازم تھے ان کے تابع تھے اور وہ ایمان لیا تھے تو ان دونوں بیویوں کا یہ کردار ہے کہ جس کو اس لفظ خیانت سے یہاں تعبیر کیا گیا کانتا عبدین من عبادنا صالحین سال ہے اصل بات جو یہاں بتانی مقصود ہے وہ کیا ہے فلم یگنیا ان من اللہ شیا تو کچھ کام نہ آ سکے وہ دونوں یعنی حضرت نوح اور حضرت لود اپنی ان دونوں بیویوں کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے وکیلت خلنارماد داخلین اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا یہ فعل مجہور ہے ماضی کا ایک تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے جو واقعات بالکل شدنی ہیں قطعی ہیں یقینی ہیں قرآن مجید میں ان کو اکثر و بیشتر جو ہے ماضی کے سیگے سے بیان کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ان کا یقینی ہونا جو ہے بالکل حتمی ہے اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ماضی کا سیگا جو ہے کسی شے کی حتمیت اور قطعیت اور شدنی ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ایک تو اس, کا اس کی توجہ یہ ہے اور ایک وہی توجہ جو میں نے پچھلے درس کے ذمن میں بھی بیان کی تھی یضاف لہول العذاب و یوم القیامہ قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اس عال برزخ میں بھی عذاب ہے عذ قبر جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے گویا کہ ایک نو کا عذاب ایک نوع کی جہنم تو ہے وہ جس میں کہ اس وقت بھی انہیں داخل کر دیا گیا ہے داخلین۔ اگر اگرچہ وہ جہنم اور ہوگی جس میں کہ قیامت کے دن انہیں جھونکا جائے گا جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر قبر یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا یہ کہ جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے اس کی کا ظہور جو ہے اور ورود